نبینا محمد و علی وصحابی حسم امن طبی حسین الدین پانچ پڑی فورٹی فور پہ ہے السلام وسلم لا فلم تم میں ایک تصلفی ہوں وری مسلم مسلم مین ہوں وری ابھی دار ہو من جاس اس سے پہلے آپ لوگوں نے پہلی حدیث پڑھی ہے جس میں سمندر کے پانی کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا کہ اس کے پانی کا کیا حکم ہے کیا ہم اس سے وضو کر سکتے ہیں پاک ہے یا نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہوا پہ ہوا پہو راہو ولتھ کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار جسے مچھلی یا مچھلی کے قبیل کی جو چیزیں ہیں جس کی شرح گزر چکی ہے فرمایا کہ یہ حلال ہے اور پاک ہے اسی طرح سے دوسری حدیث پانی کے سلسلے میں سوال ہوا تھا شاید شیخ مختار احمد صاحب نے اس حدیث کو آپ لوگوں کو سے پڑھایا ہو کہ ان نلما لا جسہ شعی کہ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے اس کو کوئی چیز نجس نہیں کر سکتی یعنی کہ اگر زیادہ مقدار میں پانی ہے تو تھوڑی بہت نجاست پڑ جانے سے جس کی وجہ سے اس کا بو اس کی بو اس کا مزہ اس کا ذائقہ نہیں بدلتا ہے اس کا رنگ نہیں بدلتا ہے تو وہ پانی اپنے اندر یہ قوت رکھتا ہے کہ تہارت پر باقی رہے اور وہ کیا کہتے ہیں پاک کرنے کی صلاحیت رکھے اور پاک کرے ایک تیسری حدیث جو کہ معنی کے اعتبار سے صنعت کے اعتبار سے صنعت کے اعتبار سے ضعیف ہے اور وہ کیا ہے کہ پانی پاک ہے اسے کوئی چیز نجس نہیں کر سکتی مگر یہ کہ اگر اس کے رنگ پر یا بو پر یا اس کے مزہ پر نجاست غالب آ جائے تو وہ پھر ناپاک ہو جاتا ہے یہ حدیث سنت کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن امت کا اجماع ہے امت کا علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ اگر پانی زیادہ مقدار میں ہے جس کی شریعت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص مقدار مقرر کی ہے جس کا بیان آگے آ رہا ہے کہ اگر زیادہ مقدار میں پانی ہے اور اتنی نجاست اس میں پڑ گئی جس نے اس کے رنگ کو یا بو کو یا اس کے مزہ کو بدل دیا تو پھر وہ ناپاک ہو جائے گا اور اگر نہیں ایسا نہیں ہو رہا ہے کثیر مقدار میں پانی ہے تھوڑی بہت نجاست پڑ گئی تو پانی پاک رہے گا اس کو استعمال کر سکتے ہیں حدیث نمبر چار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا کان الماء کل لم يحمل الخبث کہ جب پانی پاک ہو پانی دو قلہ ہو اللہ قاف سے ہے اور کلّا دو کلّا پانی تقریبا دو سو ستائیس لیٹر ہوتے ہیں دو سو ستائیس لیٹر پانی دو کلّا پانی ہوتا ہے اور یہ شریعت کی نظر میں کثیر مقدار میں پانی سمجھا جاتا ہے لہذا اگر اتنے پانی میں یا اس سے زیادہ پانی میں اگر کوئی نجاست پڑتی ہے تھوڑی بہت نجاست پڑتی ہے جس کی وجہ سے اس کا بو اس کا اس کی بو اس کا رنگ اس کا مزہ نہیں بدلتا تو ایسی صورت میں پانی پاک رہے گا وہ نجیس نہیں ہوگا یہاں تک شیخ نے پڑھایا تھا آپ لوگوں کو آگے حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا غسل احد کم فلما ادا ام وہو جنوب مسلم حدیث کا ترجمہ سنے کہ تم میں سے کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں حوصلے نہ کرے اس حال میں کہ وہ جنوبی ہو جنابت اس کو لاحق ہو گئی ہو یا بڑی ناپاکی میں ہو کہ اس کو غسلے کی ضرورت ہو تو ایسی حالت میں وہ ٹھہرے ہوئے پانی میں غسلے نہ کرے یہاں پر ہے لا تسلو فل ٹھہرے ہوئے پانی میں یعنی اس میں داخل ہو کر کے اس میں ڈبکی لگا کر کے غسلے نہ کرے ایک تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں یہ صحیح مسلم کے ہیں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے بھی یہ اس حدیث کو نقل کیا ہے لیکن اس میں تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا بولن نہ فی کم دائم ادا لا يجری کہ کوئی شخص تم میں سے کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب ہرگز نہ کرے جو کہ بہتا نہیں ہے ٹھہرا ہوا پانی ہے جو کہ بہ نہیں رہا ہے تم میں پھر اسی میں غسلے کرے اسی میں گسل کریں صحیح مسلم کے اندر ایک دوسرا لفظ ہے جس میں ہے کہ تم میغ سے پھر اسی سے لے کر کے گسل کریں فی کا مطلب ہوتا ہے میں اسی پانی میں منہو کا مطلب یہ ہوتا ہے اس سے پانی الگ لے کر کے گھسلے نہ کریں یہ فرق ہے تھوڑا سا اور ابوداود کی روایت میں ہے لا ولاسل منل جنابہ جو پہلی روایت گزری ہے صحیح مسلم کی کہ اس میں جنابت سے غسل نہ کرے حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا پہلی روایت میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سے ٹھہرے ہوئے پانی میں حالت جنابت میں غسل نہ کرے اس کا مطلب کیا ہے کیونکہ ٹھہرے ہوئے پانی میں کوئی شخص سے حالت جنابت میں غسلے کرے گا تو پھر وہ پانی آ, ناپاک ہو جائے گا خراب ہو جائے گا یہ اس لیے اب ٹھہرے ہوئے پانی میں ٹھہرے ہوئے پانی میں کہاں کہاں کہاں پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے جیسے کسی تالاب کا پانی یا اسی طرح سے کہیں کسی گڈھے میں پانی بھرا ہوا ہے یا اسی طرح سے کسی کے کوئی پول ہے وہ بھی اس میں بھی آدمی حالت جنابت میں غسلے نہ کریں کیونکہ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ ممکن ہے کہ ایک دو آدمی کے غسل کرنے سے نجاست چونکہ پہلے ہم پر پڑ چکے ہیں کثیر مقدار میں پانی ہوگا تو تھوڑی بہت نجاست سے جب تک اس کا رنگ اور اس کا بو اس کی بو اور اس کا مزہ نہ بدلے اس وقت تک پانی نجس نہیں ہوتا لیکن جب سب لوگ اس میں غسلے کریں گے بار بار تو پھر وہ پانی کیا ہو جائے گا ناپاک ہو جائے گا اسی وجہ سے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے پانی کی حفاظت کرنے کے لیے کیونکہ پانی بہت بڑی عظیم نعمت ہے اور خاص کر کے عرب میں ہاں آج تو الحمد اللہ کا شکر ہے ہاں کہ پانی کس کہ ہر جگہ جگہ جگہ موجود ہے لیکن اس زمانے کا ذرا سا تصور کریں جب پانی بڑی مشقت کے بعد حاصل ہوتا تھا کہیں کہیں کنویں نظر آتے تھے بارش کم ہوتی تھی اور پھر ریتیلی زمین ہاں صحرائے عرب کا ریگستان یہاں پر لی زمین پختہ اور پکی زمین بہت کم نظر آتی تھی تو اس وقت میں پانی کی بڑی اہمیت تھی آج تو عموماً یہ نل وغیرہ ہے جس کی وجہ سے وہ صورتحال حال کم پیش آتی ہے لیکن پھر بھی شریعت کا قانون ہمیشہ کے لیے ہر جگہ کے لیے ہے اور آج بھی ان حدیثوں کی ضرورت پڑتی ہے بہت سارے علاقے ہیں جنگلی علاقے ہیں دیہاتی علاقے ہیں دنیا کے دوسرے ملک ہیں ان میں ان ساری حدیثوں کو فٹ کیا جائے گا جہاں جہاں بھی یہ صورتحال پیش آئے گی تو حالت جنابت میں غسل کرنے سے منع فرمایا گیا امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی جو حدیث ہے اس میں کیا ہے کہ کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے جو شخص پیشاب کر دے گا تو پھر وہ پانی نجس ہو جائے گا ناپاک ہو جائے گا غلازت اس میں پڑ جائے گی اور پھر اسی میں آدمی گسلے کرے تو اس سے منع کیا گیا تاکہ پانی محفوظ رہ سکے اور ایک دوسری صورت کے نہ تو اسی پیشاب کرنے کے بعد اسی میں گسلے کرے اور نہ تو اس سے لے کر کے باہر گسلے کرے دونوں صورتوں میں منع ہے کیونکہ پانی نجیس ہو جاتا ہے اسی صورت میں یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم اور سرن ابی داؤد کی ہے اب الفاظ کی کچھ تشریح میں آپ لوگوں کو بتا دوں دیکھیے ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے سلسلے میں بات گزر چکی ہے کالا اور یقول اور قول اور, قول اور قل اور مقولہ یہ سب آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے یہ عربی میں استعمال ہوتے ہیں اور اردو اردو میں بھی بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں ہاں قیل و قال بولتے ہیں قیلو قال بولتے ہیں بالکل قیل یہ مجھول کا کیا کہتے ہیں سیگا ہے اور یہ معروف کا سیگا ہے تو قیل و قال بھی اردو میں بولتے ہیں آگے لا یغ تسلو لائک یہ غسل سے ہے پہلے مزارا ہے لاگ تسلو یہ غسل سے ہے اس میں تاچا اضافہ ہے اصل میں غسل یغسلو سلو مانے کیا ہوتا ہے دھونا غسل یغسلو سلو مانے دھونا ہوتا ہے اور اسی سے غسل ہے آدمی جسم کو دھوتا ہے ایک تسلا یک ہوتا ہے غسل کرنا غسل کرنا اور یہ لفظ بھی مشہور ہے عام ہے لہذا جہاں پر یہ اس طرح کے الفاظ آئے تو وہاں سمجھیں کہ دھونے کے معنی میں ہے اب میں آپ کو انشاءاللہ اللہ بعد میں بتاؤں گا کچھ چیزیں آپ کو تھوڑی سی سمجھا دوں گا تین چیزیں ہیں جس کو آپ سمجھ لیں گے تو بہت ساری چیزیں سمجھ جائیں گے کیا ہے ایک فعل ماضی ہے ایک فعل مظاہرے ہے ایک فعل امر ہے اور ایک نہیں ہے فعل نہیں اس کو سمجھا دیں گے تو آپ جو ہے افعال کو فعل کو سمجھ جائیں گے فعل کو سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ شاء آپ کو باتیں آگے سمجھ میں زیادہ آئیں گی جسے عرب انگلش زبان میں کیا کہتے ہیں ورد ورد کہتے ہیں چلیے احد حکم عہد تو سمجھتے ہی ہیں آپ لوگ عہد مانے اکیلا کوئی تم میں سے کوئی تم میں سے کوئی یا تمہارا کوئی شخص اور دوسرے لفظوں میں تم یہ کمبھ کا لفظ ہے یہ جو کم کا لفظ ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے اردو زبان عربی زبان میں جب کا استعمال ہوتا ہے کا کسی اسم کے ساتھ یا فیل کے ساتھ کا کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی تمہارا ہوتا ہے جیسے اب کا تمہارا رب رب کا سنا ہے کہ نہیں آپ نے ابرے میں کیا سوال کیا جائے گا مر ربو کا اور دو کے لیے اگر آتا ہے تو کما آتا ہے کیا کما اور بکما فلاؤن نے کیا کہا تھا آلفا مر رب کمایا موسا اے موسا ہارون تمہارا رب کون ہے تو کما کا مطلب کیا ہوتا ہے دو کے لیے آتا ہے اور کم کے لیے کم سب کے لیے آتا ہے یعنی مردوں کے لیے کا میل مذکر کے لیے کما دو مذکر کے لیے اور کم سب کے لیے اور اب حکم کا مطلب کیا ہو جائے گا تمہارا رب آہد تم میں سے کوئی مال تمہارا مال کتاب حکم تمہاری کتاب اس طرح سے تو احد حکم تم میں سے کوئی فی کا ترجمہ آپ کو بتایا گیا ہے فی فیمانے میں اور یہاں پر جو استعمال ہوتا ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فی فیمانے کیا سمجھا جاتا ہے ہے لیکن فی فیمانے ہے نہیں ہوتا ہے فی مانے ہوتا ہے میں یعنی آپ کی دکان میں یہ چیز موجود ہے ہاں تو ہاں ہر شے موجود فی الدکان فی المحل کیا یہ چیز تمہارے گھر میں موجود ہے تمہارے دکان میں موجود ہے تو سب کچھ چھوڑ کر کے بہت مختصر سال لفظ استعمال ہو گیا کیا فی یہ اجنبی لوگوں کے لیے آسان عربی ہو گئی چلیے بہرحال تو فی مانے ہوتا ہے میں الما مانے پک بتایا جا چکا ہے پانی ادائ معنی ٹھہرا ہوا جو باقی رہنے والا ہو اردو میں یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے ہمیشہ کے معنی میں हा? ہمیشہ کے معنی میں یہاں پر جو چیز باقی رہے داما دومو سے دائم جو باقی رہنے والی چیز ہو وہ ہوا جنوبن واؤ یہ حال کے لیے ہے ہوا معنی وہ اس حال میں کہ وہ جنبی ہو ہاں جنوبا یجنوب اور, اور کرونا سے یہ فیل آتا ہے جنوبا یجنو معنی ہوتا ہے میاں بیوی بی کا آپس میں ملنا اسی سے یہ لفظ ہے جنوب یعنی جو حالت جنابت میں ہو حالت جنابت میں ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل نہیں کرنا چاہیے اور آگے دیکھیں لا یبو لننا کا لفظ ہے لا یبو لننا یہ الفاظ کی جو تشریح ہے آپ لوگوں کو سمن سمجھ میں آ رہی ہے نا فائدہ ہے نا اس سے کچھ چیز سمجھ میں آ رہی ہے تاکہ آپ لوگ تو تھوڑا, تھوڑا تھوڑا تھوڑی تھوڑی لیاقت اور سو... تھوڑا تھوڑا سلیقہ ہو سمجھنے کار بھی انشاءاللہ اللہ لا یب لن احد لفظ ہے لا لا مانے नहीं. نہیں کے معنی میں آتا ہے اب یب لن اصل میں یہ ہے بالا یبولو اور لفظ ہوتا ہے بول. بال بول مانے کیا ہوتا ہے پیشاب اسی سے ورب بنایا گیا ہے فیل بنایا گیا ہے بالا مانے اس نے پیشاب کیا یبولو بولو مانے وہ پیشاب کرتا ہے اور جب کسی فیل کے آخر میں فیل مظاہرہ کے آخر میں یا امرے کے آخر میں ہاں کسی فیل کے آخر میں جب نون مشدد لگا دیا جاتا ہے تو یہ کیا معنی ادا کرتا ہے ہا? فیل کے اندر تاکید پیدا کر دیتا ہے زور پیدا کر دیتا ہے اگر لا ہے تو نہیں کے اندر زور پیدا کر دیتا ہے نہ کرنے میں اور اگر نہیں وہاں پر لا نہیں ہے تو کرنے کے اندر زور پیدا کر دیتا ہے جیسے یہاں پر ہے کہ لا ابو لننا تم میں سے کوئی ہرگز کیا ترجمہ ہوگا ہرگز ہرگز نہ پیشاب کرے ہاں تو یہاں پر کیا ہے کہ لا ابو لننا یہ بول سے ہے نون آخر میں لگا دیا جاتا ہے تو اصل میں دیکھیں آپ غور کریں گے ذرا سا کہ اصل وربے تک اصل اصل تک پہنچے عربی میں بہت سارے الفاظ ملائے جاتے شروع میں آخر میں لیکن اس کی اصل تک جب آپ پہنچ جائیں گے تو آپ کو معنی سمجھ میں آ جائے گا اس میں اصل کیا ہے با واؤ لام بال اس میں اصل کیا ہے با واؤ لام بال اب اسی سے مختلف پھیلے امرے بنایا جائے گا ماضی بنایا جائے گا مظاہرے بنایا جائے گا آگے بھی وہی لفظ ہے لا اب فلمائی دائم اللہ دری ایک چیز میں اوپر سے تھوڑا سا سمجھا دوں وہ یہ جو ہوا کا لفظ ہے میں آپ کو ان اگلی کلاس میں لکھ کر کے دوں گا چھ الفاظ دوں گا ہوا ہوما ہوم سب کے لیے ہوما ہونا ہوا ایک مردے کے لئے وہ ما دو مردوں کے لیے اور ہم سب لوگوں کے لیے الاف لہول اور ہی کس کے لیے آتا ہے منس کے لیے آتا ہے فیمل کے لیے آتا ہے ہما دو عورتوں کے لیے آتا ہے مردوں اور عورتوں دو دونوں میں تسنیا جو ہے ایک کو واحد کہتے ہیں دو کو تسنیا کہتے ہیں اور دو سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں تو ہونا کس کے لیے آتا ہے ان سب عورتوں کے لیے آتا ہے تو اس یہ لفظ ہما ہوا جہاں بھی آئے وہاں پر اس کے معنی میں آتا وہ کے معنی میں ہوتا ہے اللہی لا جو نہیں بہتا ہے جرا یہ لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے یا کو ہٹا دیں گے تو اس کی اصل کیا بچے گی جا جیم رری جری معنی کیا ہوتا ہے بہنا جاری ہونا ہاں عمل جاری ہو چکا ہے کام جاری ہو چکا ہے ہاں مشغلہ جاری ہے اردو میں بولتے ہیں کہ ہی نہیں الفاظ جاری ساری بولتے ہیں ہاں اور کشتی کو بھی کیا بولتے ہیں جاریا ہاں ولہ الجواریل منشآت ال ان کی جمع جواری سورہ رحمان میں ہے اور چھوٹی بچی کو بھی جاریا بولتے ہیں ہاں تو جرا یجری مانے کیا ہوتا ہے چلنا دوڑنا بہنا اس سب یہ سب سارے معنی میں ہوتا ہے تو جو پانی نہیں بہ رہا ہے اس میں بالخصوص پیشاب نہ کیا جائے ویسے پانی کی حفاظت کے لیے پانی کے اندر پیشاب چاہے نہر ہو یا سمندر ہو اس میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے جو خشکی میں پیشاب کرے لیکن خاص کر کے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب ہرگز آدمی نہ کرے کیونکہ آدمی کو پھر اس میں غسل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے چاہے ڈوب کر کے اسی کے اندر یا اس سے پانی لے کر کے تو الفاظ کی تشریح تقریباً ہو گئی ہے اور ابو داؤت کے اندر ہے کہ ولاقلا وسلفی وَلَا من الجنابہ اس میں غسل نہ کرے جنابت کی حالت میں تو یہ لفظ جنابت اردو میں بولا جاتا ہے اور جنوب کا لفظ ہے جنوبی کو بولتے ہیں اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس میں جو راوی ہیں وہ مشہور ان کی پہلے سے تعریف گزر چکی ہے کون سے راوی ہیں ابو رضی اللہ تعالیٰ اگلی حدیث ہے چھٹی حدیث و رجولن صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل رجولی بفضل الرجل بے الرجل بفضل اتی وليغترفا جميعا جمیان ابو داود و واسناده صحیح چھٹی حدیث جو ہے پانی ہی کے سلسلے میں ہے پورا بیان پانی کا چل رہا ہے یہاں بھی پانی کی حفاظت کے سلسلے میں اس کی طہارت کے سلسلے میں احتیاط کے سلسلے میں حدیث آئی ہے کہ اوان رجل صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے آدمی سے یہ روایت ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی تھی ابھی تشریح میں کروں گا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے یہ روایت کی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ینہا پہلے ترجمہ سن لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی عورت غس کرے مرد کے غس کے بچے ہوئے پانی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ عورت غسل کرے مرد کے غسل کے بچے ہوئے پانی سے یا کوئی مرد عورت کے غسل کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے لیکن اگر غسل کرنا ہے تو ایک ہی ساتھ چلو سے یا ڈبے سے پانی لے لے کر کے دونوں غسل کریں یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی حفاظت کے سلسلے میں ایک ادب بتایا کہ اگر کسی ڈول سے کسی بالٹی سے ہاں, کوئی اور کسی عورت نے غسل کیا ہو پانی لے کر کے اور وہ بھی عام غسلے نہیں بلکہ حسلے جنابت عام غسلے کی بات نہیں ہو رہی حسلے جنابت کیونکہ اس میں ناپاکی کا احتمال ہے آدمی مانوی طور پر ناپاپ ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی عورت کے حوصلے کے بچے ہوئے پانی سے گسلے نہ کرے کیونکہ اس میں کس بات کا احتمال ہے ہاں؟ کہ نجاست کے پڑ جانے کا احتمال ہے ہو سکتا ہے بے احتیاطی میں اور اسی طرح سے مرد کو بھی منع فرمایا عورت کو بھی منع فرمایا یا مرد کو بھی منع فرمایا کہ عورت کے بچے ہوئے غسل کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے دونوں طریقے سے دونوں کو منع فرمایا لیکن اگر بالٹی ہے بالٹی سے الگ لے کر کے ہاں غسل کیا جا رہا ہے تو وہ مسئلہ نہیں ہے لیکن سامنے بالٹی ہے اسی سے ڈبو سے یا اس زبانے میں عام طور سے چھوٹے برتن کہاں دستیاب ہوا کرتے تھے تو عورتیں یا مرد جب غسل کرتے تھے تو اس طرح سے بالٹی سے ڈول سے پانی لے کر کے گھڑے سے پانی لے کر کے اپنا اسی طرح سے اسے ڈال کر کے کسی طرح سے غسل کرتے تھے تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لیکن اگر غسل کرنا ہی ہے تو مرد عورت دونوں ایک ساتھ ایک بالٹی سے پانی لے کر کے ساتھ میں غسل کر سکتے ہیں یہ احتیاط کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا یہ حدیث سورن بداود سورن رسی کے اندر موجود ہے اور اس کی اسناد صحیح ہے یعنی یہاں پر یہاں پر کیا بتایا یہ حدیث صحیح ہے یہاں پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ابھی آگے حدیث آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی متحرات میں سے کسی بیوی کے غسل کے بچے ہوئے پانی سے غسل فرمایا یا غسل فرمانے کا ارادہ فرمایا تو ہم نے جو ہے غسل جنابت کیا تھا اس سے پانی لے کر کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی جنوبی نہیں ہوتا ہے یعنی پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر جو ہے جو ممانعت آئی ہے نہیں آئی ہے وہ کس کے لیے ہے تنظیح کے لیے ہے دیکھیں یہاں پر بات آئی ہے تو بتا دو نہیں معنی کیا ہوتا ہے بنا کرنا اور اس کے بالمقابل کیا آتا ہے بولیے جلدی سے نہیں امر آتا ہے امر اور نہیں امر معنی کرنے کا حکم دینا نہیں معنی روکنا اردو میں بھی یہ لفظ ہے امر بل نہیں ہے نہیں من استعمال ہوتا ہے تو نہیں جو ہے وہ دو طرح کی ہے ایک نہیں ہوتی ہے تحریم کے لیے کہ جب منع کیا جائے شریعت کسی بات سے منع کرے اللہ کسی بات سے روکے اور رسول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات سے روکے تو وہاں پر نہیں کس معنی میں آتی ہے تحریم کے لیے کہیں کہیں اللہ اور اس کے رسول کسی بات سے روکتے ہیں لیکن وہاں پر نہیں تحریم کے لیے ہے کیا مطلب اس کا کہ اس کام کا کرنا حرام ہے منع ہے حرام ہے بالکل ولاقبا دو تم باغ تم میں سے بعض باز کی غیبت نہ کریں حرام ہے کہ حلال ہے نہیں تحریم کے لیے ابھی جو حدیث پیچھے گزری لا ابو لن تم میں سے ہرگز کوئی پیشاب نہ کرے یہاں پر نہیں کس کے لیے ہے تحریم کے لیے ہے یہاں پر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اور آگے حدیث کرنے کی ہے تو وہ آگے, آگے والی حدیث جو کرنے والی حدیث ہے وہ یہ بات بتا رہی ہے کہ یہاں پر جو منع کرنے والی حدیث ہے وہ کس معنی میں ہے تنظیح کے لیے ہے کس کے لیے ہے تنظیح یعنی کہ حرام کے لیے نہیں لیکن اس بات کے لیے ہے کہ اس سے بچا جائے تو بہتر ہے بچانے کے لیے ہے اس سے بچا جائے نہ کیا جائے تو بہتر اور افضل ہے ایک بات ہو گئی دوسری بات یہاں پر جو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ابھی تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے باد صاحبہ کا نام سنا حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ ہیں یہاں ہے رجولن ہے کا لفظ ہے کیا لفظ ہے نام نہیں ہے کسی کا پتہ نہیں ہے ایک صحابی سے ان رجلن صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم تابعی کیا کہہ رہے ہیں ان رجلن صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے آدمی سے یہ روایت کی جا رہی ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی تھی یعنی صحابی تھے اس طرح سے اگر کسی صحابی کے بارے میں آئے اس کا نام ذکر نہ ہو اس کا نام ذکر نہ ہو تو فن حدیث کے اعتبار سے یہ بات قابل اعتراض نہیں ہے کیونکہ یہ نام کا نہ ہونا فن حدیث میں سند کے اندر سند اور مت میں آپ کو تھوڑی دیر میں سمجھاؤں گا کہ کسی راوی کا نام نہ ہونا اس کا مطلب یہ آدمی مشغول ہے ہاں انجانا آدمی ہے اس کی روایت نہیں لی جائے گی لیکن اگر اس طرح سے بغیر نام کے کسی صحابی کا ذکر آتا ہے تو صحابی کی روایت کو کیا کی جائے گی قبول کر لیا جائے گا کیوں اس لیے کہ صحابت کلہم عدول تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں ممکن ہے کتابیں ان کا نام بھول گئے ہوں تو کہتے ہیں کہ صحابہ کے نام کا نام معلوم ہونا یہ حدیث میں یا کیا کہتے ہیں حدیث کے قواعد میں گرامہ میں حدیث کے یہ قابل نقد بات قابل نقش بات نہیں ہے لیکن اگر تابعی کے کسی تابعی کے بارے میں ہو کہ آن رجلن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ہو کہ ایک ایسے تابعی سے روایت کی جا رہی ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ملاقات کی تھی تو وہاں پر یہ بات قبول نہیں کی جائے گی اور کہا جائے گا یہ روایت مجھول راوی ہے اس کے اندر لہذا لح... اس وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے حدیث کا ایک قاعدہ مصطلح کا ایک قائدہ سمجھ گئے کہ نہیں حدیث کے قواعد کو مصطلح کہتے ہیں کیا حدیث کے جو قواعد ہیں صحیح ضعیف اور وغیرہ وغیرہ سند متنے کے بارے میں جو ساری باتیں آتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں مستح نیم سواد پا الام اور ہے کے اندر صحابی کے نام کا ذکر نہ ہونا یہ قابل اعتراض نہیں ہے کیوں اس لیے کہ امت کا اتفاق ہے کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں سارے صحابہ سچ بولنے والے ہیں ہم نہیں قرآن شاہد ہے قرآن نے بڑی ان کی پاکی اور صفائی بیان کی ہے بڑی تعریف کی ٹھیک ہے آگے حدیث ہے وان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے رضی اللہ تعالی اخرج عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے عنہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان تسلو قرآن میں جگہ جگہ کانا آتا ہے نا کانا یقین کن ہاں تو اس کا مانا ہوتا ہے ہونے کی لیکن جب کانہ کسی فیل کے ساتھ آئے گا یہ لوگوی تشریح میں نے پچھلے اس میں کر دی ہے نا نہیں کیے ہے تھوڑی سی لغوی تشریح کر دیتے پہلی حدیث یہ اس میں نہا یا نہا نہ یہ کا مشہور ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے منع کرنا اس کے بعد ہے. اقتصلہ اقتصلوں کا لفظ پیچھے گزر چکا ہے المر تو معنی کیا ہوتا ہے عورت اس کے بالمقابل کیا آتا ہے الرجل. اور المر سے اس کی جب جمع لے آئیں گے یہ واحد ہے واحد لے آئیں گے تو اس کی جمع کیا آتی ہے اس لفظ سے نہیں آتی ہے نساء آتی ہے یا نسواں آتی ہے نساء آتی ہے یا نسواں آتی ہے آگے دیکھیے بے فوگل راجولی فوگل مانے کیا ہوتا ہے فضل مانے زیادہ یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کا فضل ہے یعنی اللہ کا انعام ہے اللہ کی طرف سے ذاتی ہے ہاں انعام کیا ہوتا ہے ہاں فضل ہوتا ہے تو فضل مرتی کا مطلب کیا ہوگا فضل رجولی آدمی کا بچا ہوا اب چونکہ سیاق و سباق ہے تو اس لیے کیا کہا جائے گا آدمی کے غسل کا بچا ہوا پانی فضر میں نے کیا ہوتا ہے زیادہ ہوں اور آدمی ہوتا ہے رجال اس کی جمع آتی ہے قرآن میں کہیں رجل آتا ہے کہیں رجولان آتا ہے کہیں رجال آتا ہے, ہے. حریف میں یہ سب الفاظ استعمال رجل ایک آدمی رجولانے دو آدمی اسی کے ساتھ رجل کے ساتھ علیف اور نون بڑھا دیں گے دو آدمی کے لیے اور عربی زبان کا اس سے آسان کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ اگر دو کر رہا ہو تو الف اور نون بہا دیا جائے بس الف اور نون آگے بڑھا کتاب سے کتاب آنے کتاب سے کتاب آنے مسجد سے مسجد آنے والد سے ولد آنے الف نون بڑھا دیں گے بس ہو جائے گا تثنیہ دو پر دلالت کرنے لگے گا لفظ ابھی خاجر امان ہوتا ہے یا امانے یا ہوتا ہے امانے یا ہوتا ہے یعنی یا مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے استمع... غسل کریں آگے ایک لفظ اور ہے بلکہ دو لفظ ہیں ول یگ چاہیے کہ وہ دونوں آگے جمیان ہے ایک ساتھ چلو لیں ترافا یگ تریف مانے کیا ہوتا ہے غرفہ اس کو کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں یہ جو چلو ہے نا دونوں ہتھلیوں کو ملا لیں گے تو کیا بن جائے گا یہ اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں ہتھیلی اور اس کو چلو بولتے ہیں ایک چلو پانی لے لیا تو اسی سے گیا ہے اور غرفہ مانے کمرہ بھی ہوتا ہے کمرہ بھی کیا ہوتا ہے کہ اس میں کچھ لوگ آ سکتے ہیں قرآن میں بھی ہے غرفتم بھی سورہ بقرہ دوسرے پارے کے بالکل آخری میں آخر میں ہے کہ ایک نبی جو ہے وہاں ایک مہر سے گزرے تھے وہاں ان کا امتحان ہوا تھا کہ نبی نے کہا تھا کہ پیڑ بھر پانی نہیں پینا ہے بلکہ ایک چلو پانی پی لینا ہے بس ایسے لے کر کے تو بل اختریفہ کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ دونوں ایک ساتھ لے نکالے پانی ایسے نکال نکال کر کے ایک ساتھ لے کر کے ایک وقت میں نہائے تو کر سکتے ہیں الفاظ کی تشریح ہو گئی یہاں دیکھیے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقت جب کانہ کسی فیل کے ساتھ لگ جائے گا ساتویں عدیض پڑھ رہے ہیں ہم جب کسی فیل کے ساتھ لگ جائے گا تو کس معنی میں ہوگا اردو میں جو ترجمہ ہوگا کیا کرتے تھے یعنی پاس ٹینس میں کانٹینیو یا یہ کام ہوا کرتا تھا ایسا کیا کرتے تھے یہ ترجمہ ہوگا ہاں مطلب بالکل ہمیشہ نہیں لیکن جب ضرورت پڑتی تھی تو کرتے تھے تو کانا یکتسلو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یک تسلو کانا یکتسرو کا مطلب کیا ہوگا غسل کیا کرتے تھے بے فضل میمونتا میمونا رضی اللہ تعالی انہا کے غسل کے بچے ہوئے پانی سے فضلے کا ترجمہ پیچھے گزر چکا ہے فضل مانے بچا ہوا اخرجہ مسلم صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے تو اس سے کیا پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیل ہے عمل ہے اور پہلے منع فرمایا تھا لہذا دونوں کو ملائیں گے تو کیا مطلب کہ وہ وہاں پر جو منع کیا گیا تھا یہ احتیاط کے لیے بچنے کے لیے لیکن کر سکتے ہیں اولا اور افضل کیا ہے بچنا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی آسانی کے لیے کوئی کام کرتے تھے فرماتے تھے پھر اس کے بعد کر لیتے تھے تو اس میں شارحین اور علماء جو بیچ کی بات نکالتے ہیں وہ کیا نکالتے ہیں کہ بھائی یہاں پر ہاں منع کیا گیا تھا احتیاط کے طور پر یا کیا کہتے ہیں بچنے کے لیے منع کیا گیا تھا لیکن جائز ہے کر سکتے سمجھ گئے نا اس میں نہیں کہ ہاں کوئی آ کر یہ کہے کہ دیکھیے نبی صلی اللہ وسلم ایک طرف یہ فرما رہے ہیں ایک طرف یہ فرما رہے ہیں ٹکرانے کی صورت نہیں آنی چاہیے شریعت کے قواعد اور اصول ہیں اور ایک طرح کی حدیث نہیں پڑھنا چاہیے ہاں؟ کہ صرف پہلی والی حدیث پڑھ لیا دوسری والی حدیث پتا نہیں تو کیا ہوگا اس سے آدمی کو کیا ہوگا کبھی کوئی وہ چیز پیش کرے گا تو پھر آدمی اس کا انکار کر دے گا تو اس لیے جب اس طرح کی اور محدثین اکثر ایسا کیا ہے جو کتابیں لکھی گئی ہیں چاہے سی بخاری صحیح مسلم اور کیا کہتے ہیں سیب اور مزید اس طرح کی کتابیں باقاعدہ محدثین نے باب باندھا ہے کبھی پہلے کرنے کا پھر بعد میں نہیں کرنے کا کبھی نہیں کرنے کا کی بات حدیث پیش کی ہے بعد میں کرنے کی حدیث بیان فرمائی ہے کیوں تاکہ دونوں طرح کی باتیں آدمی کو معلوم ہو جائے کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات سے منع فرماتے ہیں پھر اس کے بعد اس کام کے کرنے کا حکم دے دیتے ہیں تو اس طرح کی بات کبھی آتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ پہلی والی بات منسوخ ہو گئی کینسل ہو گئی دوسری والی بات اب کرنا ہے جیسے ایک مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہائے تو زیارت زیاد القبوری میں نے تم کو پہلے قبروں پر جانے سے منع کیا تھا قبر قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا یہ بابا والی قبر نہیں قبرستان قبروں کی زیارت سے میں نے منع کیا تھا پہلے تمہیں کچھ مسلحت رہی اور پھر شروع شروع کا دور تھا فضوروحا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر تم لوگ زیارت کر لیا کرو فا ان ہاتھ تو اس لیے کہ اس سے آفرت کی جہاد تازہ ہوتی ہے تو پہلا حکم کیا ہوگا کینسل ہو جائے گا اس کو یہاں نہیں فٹ کریں گے کہ پہلا حکم جو تھا وہ بچا جائے تو بہتر ہے سارے اصول اور شریعت کی اس طرح کی باتیں یاد رکھیے ذہن میں رکھیے ٹھیک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میمون رضی اللہ تعالیٰ نے یہ میمون رضی اللہ تعالی عنا کون ہے معلوم ہے ام المنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطالرات میں سے اور یہ حدیث تو صحیح مسلم کے اندر ہے ولے اسحاب سنن کیا ترجمہ ہوگا لامزر لی جہاں پر آئے عربی میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے لیے لیے کا ترجمہ ہوتا ہے اصحاب مانے معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ نہیں صاحب کی جمع اصحاب اونن سونن والوں کے یہاں اصاب سنن جب کہا جائے سونن تو اس سے کون سے لوگ مراد ہوتے ہیں مشہور چار جو سونن والے ایما ہیں سونن ترمزی سنن اب داؤد سونن ابنماجا سنن, سنن, ابن سنن نس انہوں نے اپنی کتابوں کا نام سنن سے رکھا ہے تو اصاب سنن کر کے مطلب ان چار کتابوں کے مصنفین یعنی ائمہ ان کے ہاں کیا روایت ہے یہ بات سمجھ گئے کہ نہیں ان کے ہاں کون سا لفظ ہے کہ بعض ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے غسل کیا فی جف ایک بڑے بڑے پیالے میں یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے اپنے ہاں یو پی میں تو ہمارے لگن وغیرہ بولتے ہیں بڑا سا برتن کہ کبھی تانبے کا بنتا ہے کبھی اسٹیل کا یا کسی ہوتا ہے پانی بر... بڑا سا برتن ہاں جس میں کیا کہتا بیس تیس لیٹر پانی آ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی نے اس میں غسل کیا اس میں یعنی اس سے لے کر کے غسل کیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا ہے فجا ان صلی اللہ علیہ وسلم لیا تصمنہ تاکہ اس سے غسل کرے فکالت لہو تو امر ممنین نے فرمایا کن تو جنوبن میں نے حالت جنابت میں اس سے پانی لے کر کے غسل کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان القا لا یجنوبو پانی جنوبی نہیں ہوتا ہے جنوبا یجنو پانی جنوبی نہیں ہوتا یعنی پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے تم تھی کوئی بات نہیں تم نے غسل کر لیا ہے یعنی پانی ابھی تاہر ہے پاک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے لیکن احتیاط آدمی اگر کر لے تو بہتر ہے باب سمجھ گئے؟ تو اس سے پانی کا حکم ہے. معلوم ہوا اب لوگ بھی تھوڑی سی تشریح کر دیا جائے دیکھیے انبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں آپ دو, دو چیزیں پائیں گے انہ اور انہ بھی پائیں گے کہیں اور کہیں ان پائیں گے انہ ان دونوں کا معنی ایک ہوتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بے شک تاکیب کے لیے آتا ہے ان اللہ حباب ان اللہ غفور الرحیم ٹھیک ہے ان یا انا کے بعد جو لفظ آئے گا جو اس میں آئے گا نام کو کیا کہتے ہیں اس جو اس میں آئے گا اس پر زبر ہوگا یا زبر والی حالت پہ ہوگا جسے کہتے ہیں عربی زبان میں عربی گرامر میں منسوخ تھوڑی سی بات سمجھ لیں پھر دیکھیے آگے کالا اختسل و لفظ گزر چکا فضل گزر چکا ہاں دوسری روایت میں اقتصلا بعض و النبی ہے. بعض اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ازواج یہ زوجہ کی جمع ہے زوج کی جمع ازواج ہے ازواج نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ایک چیز ہوتی ہے آپ اس کو سمجھ لیجئے ذرا میں آپ کو سمجھاؤں گا وہ عربی گرامر میں ایک لفظ ہوتا ہے یا ایک ترکیب ہوتی ہے مزاف اور مضاف الح کی اس کو زبانی سمجھا دیتا ہوں اور لکھ کر کے بھی دوں گا اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو بہت چھوٹے انداز میں سمجھاتا ہوں آپ ترجمہ کرتے ہیں رسول اللہ کیا مطلب اللہ کے رسول بیت اللہ اللہ کا گھر ناپت اللہ اللہ کی اونٹنی کتاب اللہ اللہ کی کتاب نبی اللہ ارض اللہ اللہ کی زمین تو دیکھیے جو پہلا لفظ اس میں ہوتا ہے وہ مزاف کہلاتا ہے جس کی نسبت کی جاتی ہے جو دوسرا لفظ ہوتا ہے اس کو مزاف الیہ کہتے ہیں تو یہ مضاف اور مضاف مضافلے کے درمیان کا کی کے لگتا ہے ازواج جنبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اصحاب السنن سنت کی کتابوں کے اصحاب یہ ترجمہ آپ یاد رکھیں ہمیشہ سمجھ گئے صحیح البخاری امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی صحیح کتاب سمجھ گئے سمجھ گئے کہ نہیں مضاف مضاف ہے کہ مطلب جی مضاف رسول مضاف اللہ لفظ اللہ مزافل رسول اللہ رسول مضاف اور لفظ اللہ مضاف ہے تو دونوں کا ترجمہ کیا ہوگا بیچ میں کا کی کے لگانا پڑے گا رسول اللہ اللہ کے رسول کتاب کتاب اللہ میں کتاب مضاف کتاب اللہ اللح, لفظ اللہ مزافل ہاں تو یہ ترکیب جو ہے عربی زبان میں ترکیب اضافی کہی جاتی ہے کون سی ترکیب اضافی ترکیب جس میں نسبت ہوتی ہے کسی کو کسی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے سمجھ گئے سب لوگ مسجد اللہ اللہ کی مسجد بیت اللہ اللہ کا گھر بیت مزاف اللہ ہی لفظ اللہ مزافلے ایک چیز اور دیکھیں گے آپ خاص کر کے جو مزافل آئے, آئے گا ہمیشہ اس پر زیر آئے گا ہمیشہ اس پر زیر آئے گا یا زیر کی حالت میں ہوگا جسے عربی گرامر میں عربی قواعد میں کیا کہتے ہیں مجرور کہتے ہیں چر کہتے ہیں ٹھیک ہے چلیے وہ ایک طرح سمجھانا تو آپ کو ایک ایک چھوٹے چھوٹے قاعدے معلوم کریں گے تو ان خطرا کرتا کترا دریا شو کترا کترا جو ہے دریا ہو جاتا ہے چلیے آگے جفنا مانے کیا ہوتا بتایا آپ لوگوں کو کہ بڑے پیالے کو کہتے ہیں فجا جا آ یو مانے کیا ہوتا ہے جا آجا رب کا جا کے لفظ جو ہے آنے کے معنی میں ہوتا ہے جا آیا یو او آتا ہے جی آ چلیے یہ لفظ جا کا لفظ ہے سمجھتا اردو میں استعمال غالباً اس کا کوئی اس کی کوئی ترکیب جو غالباً نہیں استعمال ہوتی ہے فجا نبی صلی اللہ وسلم تصلا منہا من ہا اس سے یہ بھی بتائیں گے آپ کو من مانے کیا ہوتا ہے سے اس کے بعد ہا لگا ہے تو یہ ضمیر ہے ناؤن ہے ہاں سے مراد کیا ہے یہ جفنا جو ہے جفنت اس کی طرف یہ بات لوٹ رہی ہے ہاں انگلش میں اٹ سے سے کام چل جائے گا ہاں فرام اٹ چلیے فقالت لہو اب دیکھیں یہاں پر قالت کا لفظ آیا ہے اگر مذکر ہے تو کیا کہا جائے گا کالا مونس ہے تو کیا کہا جائے گا مونس یعنی فیمیل تو کیا کہا جائے گا تا گول تا لگا یہ لمبی تا لگا دیں گے تمام جگہ پر ورف پیلے بازی کے ساتھ جیسے آیا جا آس کے لیے استعمال کریں گے تو جا آتا. تو بہرحال یہ لوگی تشریح تھی تو کیا سمجھا ہم نے آج کے مسئلے میں کتنی حدیثیں پڑھ لی ایک تو ہم نے کھڑے ہوئے پانی میں یعنی کھڑے ہوئے پانی میں یا ٹہرے ہوئے پانی میں غسل کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے یہ ایک مسئلہ سیکھا کیونکہ پھر پانی ناپاک ہو جائے گا اس سے وہ قابل غسلے قابل استعمال نہیں رہے گا دوسرا مسئلہ دو طرح کی حدیثیں ہمارے سامنے آئی ایک یہ کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے استعمال کیے ہوئے پانی سے مردے کو یعنی غسل کے لیے غسل کے بچے ہوئے پانی سے مردے کو روکا اور مرد کے بچے ہوئے غسل کے پانی سے عورت کو روکا لیکن یہاں پر یہ روکنا کیسا ہے ہاں نہیں یہ کے لیے یعنی احتیاط کے لیے بچنے کے بارے میں ہے پھر دوسری حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر لیا کرتے تھے آج صلی اللہ وسلم نے غسل کرنے کا ارادہ فرمایا بیوی نے ممن نے عرض کیا کہ میں اس حالت میں تھی تو حوصلے کیا تھا تو نبی صلی اللہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں پانی جنوبی نہیں ہوتا ہے چشنا وقت ہو گیا ہو گیا ابھی حدیث ہم پڑھ چکے کچھ تھوڑی سی معلومات ہی ہم نے اس میں کہا تھا کہ تھوڑا تھوڑا ہم لوگ پڑھیں گے تو تھوڑی سی چیز اس میں پڑھ لیجئے حدیث کی قسمیں بتائی گئی تھی نا سب لوگ دیکھیں یہ کتاب ہے کہ نہیں اردو والی نہ ہو تو دیکھیں جی پیج نمبر جو ہے ٹوئنٹی فائیو ٹوینٹی فور پہ لکھا ہو ٹوئنٹی فائیو خالی ہے لیکن ٹوئنٹی پیج ہے اصطلاحات محدفین اس میں سے کچھ چیزیں ہم نے پڑھ لی تھی نا کہ حدیث کی تعریف کیا ہوتی ہے حدیث کی قسمیں عام طور سے عام طور سے حدیث کی کیا کیا قسمیں ہیں ہاں قولی فعلی تقریری اور شمائل بھی اسی میں داخل کر دیا شمائل کا مطلب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات اخلاق اور اسی طرح سے آپ کی آپ کا خلیہ مبارک مبارک کیسا تھا اس میں شمائل ساری چیزیں آتی ہیں تو قولی حدیث کا مطلب کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لا یبولن لا یہ فرمانا ہو گیا فیلی حدیث کانا یا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے یہ فیلی حدیث ہو گئی تقریری حدیث کی مثال میں نے دی تھی آپ لوگوں کو ایک صحابی فضر کی نماز کے بعد کی پہلے والی سنت نہیں پڑھ سکے تھے تو فدر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر کے پڑھنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا کر رہے ہو تو کہا کہ میں نے سنت نہیں پڑھی تھی ابھی پڑھ رہا ہوں خاموشی اختیار کی تقریری حدیث اور شمال کا مطلب ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آدات وغیرہ آگے دیکھیے آج ہم پڑھیں گے ایک لفظ یہاں بتا رہے ہیں نوٹ نوٹ دیکھ رہے ہیں سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں جی کسی حدیث کی اصل عبارت کو متن کہتے ہیں کسی حدیث کی اصل عبارت متن کہلاتی ہے ابھی ہم نے پڑھا نا جو اصل حدیث ہے یعنی راوی کے بعد صحابی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیل ہو یا قول ہو وہ جو اس کو ذکر کرتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے متن کہتے ہیں جسے انگلش میں آپ ٹیکسٹ کہہ لیں باڈی کہہ لیں مت ٹیکسٹ اور متنے سے پہلے متنے سے پہلے جو راویوں کا سلسلہ ہوتا ہے راویوں کی ایک چین ہوتی ہے یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اگر اس حدیث کو نقل کیا تو آپ جب صحیح بخاری میں اس حدیث کو تلاش کریں گے تو وہاں ان ابی ہو سے نہیں شروع ہوگی حدیث فلان عن فلان ابی حد رضی اللہ تعالیٰ تو یہ آدمیوں کی یا راویوں کی حدیث بیان کرنے والے لوگوں کی جو چین ہوگی سلسلہ ہوگا چار آدمی ہو پانچ آدمی ہو اسی کو سند کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے سنت کہا جاتا ہے تو سند میں اگر سارے راوی موجود ہیں یہاں پر یہ بحث نہیں ہے کہ کون کیسا ہے لیکن چین ملی ہوئی ہے چین اگر ملی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تو اس حدیث کو کیا کہا جائے گا متصل ہاں؟ متصل یہ سواد اور لام سے ہے یا واو سواد لام سے ہے وسلمان کیا ہوتا ہے ملنا اور اسی سے ایک بنا ہے متصل اسی سے ہے یعنی ملی ہوئی ہے کون کیسا ہے یہ بحث نہیں ہے ابھی اگر چین ملی ہوئی ہے سلسلہ راویوں کا سنت کا سلسلہ ملا ہوا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں ہاں متصل کہتے ہیں اور اگر بیچ کی کوئی چین ٹوٹی ہوئی ہے کوئی آدمی بیچ سے غائب ہے ہاں ایک آدمی نے دوسرے, ایک آدمی کا سلسلہ چھوڑ کر کے اوپر جم کیا ہے اس سے روایت کیا ہے تو گویا کے بیچ کی ایک چین ٹوٹی ہوئی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں من قطع اب یہ قطا نے کیا ہوتا ہے الگ ہونا کہتے ہیں نا کتا تعلق کر لیا ہم نے فلاں سے کتا تعلق کرنا یہ غلط بات ہے اور یہ قطع کس سے جانتے ہیں انگریزی انگلش والوں نے کیا کہتے اسی سے لفظ کٹ نکالا ہے سی یو ٹی عربی میں کیا ہے تو سی یو ٹی تو اسی سے منقطع ہے کیا ہے منقطع منقطع مان اس چین ٹوٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے تھوڑا سا چند الفاظ سمجھیں دیر ہو رہی ہو تو میں چھوڑ دوں آپ لوگ میں نے گھڑی اصل میں نہیں دیکھا کہ کب سے آٹھ بجے سے شروع کیے پونے آٹھ سے شروع کیے چلیں ٹھیک ہے آج جو ہے قولی حدیث فیلی حدیث تقریری حدیث اور متصل اور منقطع پانچ آدمی بیٹھ جائیں ہاں سب لوگ ملے ہوئے ہیں تو متصل ہے صف متصل ہے بیچ میں کوئی خالی جگہ ہو گیپ ہو ہاں تو منقطع ہو جائے ٹھیک ہے نا وہ صلی اللہ تعالیٰ خیر فلقی محمد علیہ خواب صحابیت السلام علیکم